رحم الحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی دونوں سامعین برادران خواران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف <تصفيق> میں سے درخت نمبر ایک سو اٹھہتر اور دعوہ شریف کے اندر جو سلسلہ باس کے بعد اورشرے اوراد آشرے کا درخت نمبر ستائیس ہے تو اس طرح آج کے اندر ایک سو اٹھتر ابلیغ ستائیس کی صورت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اوراد آشرے میں سے جو ہے دعا کے اس مبارک کلمے پہ پہنچا الحمد یا فارغ الحم پیراگراف کو پڑھتے ہوئے آج جو ہے یا کریم مصحف ہیں ہاں جی یہ یا عظیم المنن یا مبتاج ام بن قبل قاق ان تین نکلمات کا جو ہے مختصر توجہ علوتی مارکانوں تک پہنچانے کو کوشش کروں گا آزاد میں تو یا کریم صف اس کا معنی جو ہے کریم صفت مشبہ کا صغہ واضح مکر اور نیت مبالغہ ہونے کا بھی امکان ہے کیونکہ وہ جن فعل پر مبالغہ اور صفبہ دونوں آتے ہیں تو کریم کے معنی بہت پھر تصدم شبہ تو مانو تو جو اس میں بہت زیادہ کرم کرنے والے کے معنی ہو جائے گا بہت زیادہ مہربان ہاں جی اور بہت زیادہ اعلی ذرا فیاض سخی کے فراخ دل کے مانا اور پھر کریم ہو تو دوام اور استمرار کے ساتھ یہ دونوں معنیٰ جم ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات صفات اطلاق رکھتے ہیں خالی کسی بھی صفات کے لیے کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس میں دونوں صفت جم ہو جائیں تو بہت زیادہ لطف کرم کرنے والے اور ہمیشہ لطف کرم کرنے والے یہ معنی بن جائے گا ہاں یہ تو کریم جہاز مادے کروما یا کرم کرامتن سے اس کا لغت میں جو معنی ہے کہ بیش بہا ہونا نمبر دو صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا نمبر چار فیاض اور سخی ہونا کریم کا فراخ دل اور بے تعصف ہونا یہ چند معنی جو ہے کریم ان کا کیا ہے اور کرم ان کا معنی جو اس لفظ سے سخاوت فیاضی کشادہ دلی اور مہربانی کا معنی کیا ہے تو کریم ال سخی پہلا معنی فیاض ہاں جی شریف النس دوسرا معنیٰ مہمان نواز بھی معنیٰ کیا ہے نمبر چار معزز اور نمبر پانچ مہربان ہاں جی یہ سارے معنیٰ اس لفظ کریم کا معنی کیا ہے کیونکہ جو لغہ شناس علماء ہیں الق کے وہ حرماتی ہیں عربی زبان میں اس لفظ کریم جو ہے کہ ساتھ لفظ ہے اس کا متبادل جو ہے ایک ہی لفظ کے اندر اس کا ترجمہ کرنے کے لئے کسی بھی زبان میں متوادل لفظ نہیں ہے اس لیے اس کی جو کئی معنی کیا ہے یعنی ہاں جی سخی کا معنی بھی فیاضی کا معنی بھی شریف النفس کا معنی بھی مہمان نواز بھی معزز بھی مہربان بھی یہ ساری اس وجہ سے یہ تاریخ صفت اس لفظ کریم کے اندر موجود ہے لفظ کریم ان تمام معنی کے جگہ پر استعمال ہوتی ہے یعنی یہ شخص سخی ہے فیاض ہے عرب بولتے ہیں کریمُن یہ شخص شریف النفس ہے بولتے ہیں کریمُن یہ شع مہمان نواز سے بولتے ہیں کریم یہ شاد معزز سے بولتے ہیں عرب کریم یہ اے مہربان نے بولتے ہیں عرب کریم ہاں جی یہ شع فراخ فراخ دل ہے بے تعصف یا عرب بولتے ہیں کریم تو ان تمام معنی کے لیے یہ لفظ لئے لفظ جامع لفظ ہے اور یہاں پر ادھر ادعا کے اندر جو ہے کشادہ دلی مہربان فیاض سخی یہ معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے تو یا کریم سب ہیں ہاں اور صفح کا معنی جو ہے یہ مذہب کے صحا یا صفاح سے اس کے معنی درگزر کرنا ہاں جی درگزر کرنا معاف کرنا اشف عربی لغات میں لکھا ہے قوام مجدم میں درگزر کرنا معافی معاف کرنے کے معنیٰ تو اس لحاظ سے اب یا کریم اصف اس مبارک جملے کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ پاک ذات جو کہ انتہائی کشادہ دلی نے سارے معنی کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کیا ہاں کریم اصف یعنی وہ کاغذات جو کہ انتہائی کشادہ دلی لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں کو کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے یعنی وہ اللہ جو انتہائی کشادہ دلی کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ مہربانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کی گناہوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے یا کریم اصف یہ دو یہ معنی مل سکتے بہت زیادہ مہربانیوں اور عزت و تغریم کے ساتھ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف و درگزر کرنے والے مہربان اللہ یہ معنیٰ جو ہے یا کریم الصف کا ہو جائے گا پھر یا عظیم المََََََََََََََََََََن ہاں جی دوسرا جملہ جو ہے تو عظیم کا معنی لغت میں ہاں جی یہ فعل عظم یا عظم سے عظیم ہے عظیم کا معنی بڑا زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان یہ معنی کیا ہے عظیم کا ہاں جی من کے معنی جو ہے یہ من سے ہیں نیکی و احسان نیکی اور احسان من یمن منن علیہ عرب بکاسط بولتے ہیں فرسی لغات میں لکھا ہے انگ چیز رے و باشت من فلاں چیز کو فلاں شخص کو دے دیا ہاں جی ازباب احسان اس کو دے دیا نیکی کیا منہ تو منن جو ہے منن المن المنن بخشنا نیکی کرنا تو ان سب کا جو جائے دیکھا جائے تو من کے معنی وہی احسان احسان جہاں احسان قرآن نے صدقے کے بارے میں فرمایا لا تب ترصدات کو بلمن تم اپنے صدقات کو کسی پر احسان جتا کر ہاں اس کو ظاہر نہ کرو تو یہاں من احسان کے معنی میں صحیح ہے قرآن ویسی قطائد کرتے ہیں تو یا عظیم المن ہیں تو معنی یہ بن جائے گا اے وہ پاک ذات جو کہ اپنے بندوں پر بہت بڑا اور زبردست نیکی و احسان کرنے والا ہے اے وہ کاغذات جھانج جو اپنے بندوں پر بہت بڑا اور زبردست نیکی و احسان کرنے والا ہے تیرے پاک ذات تو یہ عظیم من من کا یہ معنی ہوگا یقیناً جو ہے اللہ تعالی ہی کہ احسانات کے جو ہے جان جہ دریا میں سمندر میں بندھا ہوا غرق ہے ورنہ بندہ کون سی نعمت کا مستحق ہوگا ہمارے پر کون سی نعمت ہے ہمارے پر کون سا عمل ہے عبادت ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ان بے نہت نعمتوں کا مستحق قرار پائے ہاں جی اس کے بعد جو ہے جو آگے فرماتے ہیں یا مبتر جملہ یا مبتد ام بن قبل قاق یا مبتد ام بن قبل صحاق اس میں جو ہے ایک مبتدین کا لفظ ہے ایک نعم کے لفظ ہے ایک استحقاق کا لفظ ہے ایک لفظ قبل ہے. تو مبتدین جو ہے یہ اسفال کا سگا ہے باب افتحاط سے تو بدا ابد و ابتدا کے معنی شروع کرنا آغاز کرنا افتتاح کرنا تو مبتدین جو استفال کے معنیٰ ہے تو شروع کرنے والا آغاز کرنے والا افتتاح کرنے والا یہ معنی بن جائے گا یا مبتدین یعنی اے شروع کرنے والے اے آغاز کرنے والے افتتاح کرنے والے ابتدا کرنے والے بن نعم نعم جو ہے نعماً اور نعمتن کے نعمن اور نعمتن کی جمع ہے جی نعم جو ہے نعمتن کی ہے نعم خود جمع ہے نعمتن کے اور جس کے جمع عمن بھی آتا ہے نعمات بھی آتا ہے تو نعمتن کے معنی لغت میں عربی زبان میں فائدہ ہاں فضل و کرم انعام مسلط حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو ایسی مسلط حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو ہاں جی اس کو نعم کہا ہے نعمت کہا ہے اور انعما ان پیش کے ساتھ ہو تو خوشی کے معنی میں ہاں جی خوشی کے معنی میں تو یہاں پر یا مبتدین بن نعمیں یعنی اے ابتدا کرنے والے ہاں جی آغاز کرنے والا ابتدا کرنے والا ہاں جی کس چیز کا نعمتوں کا فضل و کرم کرنے میں ابتدا کرنے والے مسرت اور خوشیاں پہنچانے میں لطف و کرم پہنچانے میں انعامات پہنچانے میں فائدہ پہنچانے میں بندے کو آغاز کرنے والے افتتاح کرنے والے پہل کرنے والے ہاں جی پہل کرنے کے معنی بھی یہاں زیادہ صحیح ہے کیونکہ جو ہے اللہ جو ہے پہل کرتے ہیں بندوں کو نعمت پہنچانے میں تو قابل کا معنی پہلے کے ہی معنی میں ہے تو استحقاق ہی ہاں اشتحق مضر استفاظ سے استحق کا اس تحق و تو استحق کا معنی کیا ہے یہ واجب کیا لازم کیا ہاں اس کا یہ معنی ہے استحق کا کا زار اب اس وقت بولتے ہیں استحقاق ہونا کسی چیز کا حقدار ہونا کسی چیز کا آپ حقدار ہونا آپ نے کوئی اچھا کارنامہ کیا تو ایک آپ اس کو اس کو آپ کسی انعام کا حد مقدار ہو جاتا ہے کسی مزدوری کا حقدار ہو جاتا ہے کسی ہاں جہاں صنعت شاباش کا حقدار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی فائدے کا آپ جب آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے بدلے میں تو اس بعد عرب بولتا ہے استحا استحقہ یہ بندہ اس چیز کا حقدار ہو گیا اب واجب ہو گیا اس چیز کو یہ چیز دیا جائے لازم ہو گئے شاس کو یہ غلام چیز دیا جائے تو استحق کا کا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہیں یا مبتلی بنیام قبل اشتخاق کیا تو اس کا معنی کیا ہے تو اس کے توجہ جو ہے لفظ کے یعنی اس کا معنی ہے اے وہ پاک ذات ہاں اے وہ پاک ذات جو کہ اپنے بندوں اور محلوق کے کسی بھی نعمت کے مستحق و حقدار ہونے سے پہلے انہیں نعمت عطا کرنے والے نعمت عطا کرنے میں پہل کرنے والے یہ مانا ہے اے وہ پاک ذات دوسرا ترجمہ کہ تو اپنے بندوں اور محلوقات کے حقدار اور مستحق ہونے سے پہلے ہی انہیں نعمتوں سے نوازنے اور عطا کرنے میں سبقت کرنے والے ذات یقیناً جو ہے بندہ مستحق کس چیز کو ہوگا ہاں جی اشتخاق اگر انتظار کرتے رہیں تو بندہ تو ہاں جی آج کے دور میں تو سب گناہ ہیں ہے حداکار ہے گناہ گار بندہ تو سزا کے مستحق تو ہو سکتا ہے اتنے انعامات کا اتنی نعمتوں کا ہاں جی اتنے ثوابات تو مستحق نہیں ہو سکتا لیکن وہ اللہ ہے ہاں جی کہ ہماری طرف سے کچھ بھی نیکی نہ ہونے کی باوجود کچھ بھی عبادت بندگی نہ ہونے کے باوجود ہاں جی وہ اللہ ہم تمام نعمتوں سے نوازتے ہیں تمام انعامات سے نوازے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے اطراف جوانی میں دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی کس حد تک جو ہے طاط و ممبندی کرتے ہیں ہنج اور کیا ہماری انہیں اطاعت وی جو ہم کر رہے ہیں اور وہ کوتا وہ گناہ اور پھسک وجوہ جس کا ہم مرتکب ہے ان سب کو سامنے رکھ کر کیا ہم ان عظیم نعمتوں کے کی کیا مستحق ہیں جو آشا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں ہاں جی ایک دوسری دوسری دنیا کی نعمتیں ہم یہاں کھا رہے ہیں ہاں جی اور کتنی نعمتیں ہیں بجلی کی نعمت پانی کی نعمت ہوا کی نعمت کھانے پینے کی تمام چیزوں کے واحد ہاں جی اور, اور ساتھ ہی جو ہے اور کتنی نعمتیں ہر انسان اپنی جگہ پر سوچیں تو نعمتوں کی جو ہے بارش انسان اگر سچائی سے انصاف سے دیکھا جائے تو تو لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ قومیاب یا مبتا دن بن نعم میں قبل استقاعہ ہاں اے وہ پاغدات کی تو اپنے بندوں اور معلومات کے حقدار اور مستحق ہونے سے پہلے ہی انہیں نعمتوں سے نوازنے اور عطا کرنے میں سبقت کرنے والی پاک ذات تو اس دعا کی تھوڑی سی توجہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر, اگر ہم اس دعا یا کلمے میں غور و فکر کریں تو ہمیں اس دعا کی حقیقت پر یقین پیدا ہوں گے اور ذرہ بر اس و شبہ نہیں رہے گا دھر ہم اپنے وجود اپنے وجود انسان کو اپنے وجود کو دیکھیں اپنے وجود اور جو کچھ کمالات و نعمتیں اس وجود کے اندر اللہ نے ودیات رکھا ہے امانت رکھا آپ کو عطا کیا ہے انہی میں غور و فکر کریں تو کافی ہے کہ آپ اس دعا کے معنی و مفہوم عاقیقت کو درخت کریں گے ہمارے لیے تمام نعمتوں سے پہلے ہمارے وجود کی نعمت ہے پھر اس کے اندر جو عظیم نعمتوں سے بھرپور اعضا و استداد ودیت و ودیت رکھے ہیں جیسے ہمارے دل دماغ جگر گردے ان ہاں جی یہ تمام نعمتیں جو ہے اس وجود کے آپ کے جی کہ ان وجود آپ کے جسم کے لیکن ان چیزوں کا وجود ہاں جی ان نعمتوں کا وجود جو ہے آپ کے اندر کھیتنی عظیم ہے پھر ہوا سے ہمسا ادرا کے حقائق از مہنج از محسوسات کے لیے ہوا سے کی نعمت چیزوں کو دیکھنے کی نعمت سننے کی نعمت چکھنے کی نعمت بو اور ہنج بو سونے کی نعمت چیزوں کو لفظ کر کے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے پھر نظام ہاضمہ جاذبہ دافیہ ممشکا جو نظام یہاں آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کو آپ کے جسم کا حصہ خوراک بنانے کے لیے کتنے ہی عظیم اور بے شمار نعمتیں جو کہ ہمارے وجود کے اندر اللہ نے رکھا ہے یہ سب اور عظیم نعمتیں آپ کے کون سی نیک عمل کے بدلے اور عوض میں عطا کیا ہے ہم ذرا غور کریں ہاں جی آپ کے صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے میں ہم نے کون سے نیک عمل کیا جس کے عوض میں ہمیں آنکھ دیا جائے جس کے بعد میں ہمیں کان دیا جائے جس کے بعد میں ہمیں یہ زبان دیا جائے جس کے بعد میں ہمیں شعور دیا جائے بس ماں باپ کی نعمت کتنی اہم نعمت ہے پھر امبیا اولیاء آئمہ و کتب سماوی کے ذریعے ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جو ہدایت کے لیے اسباب فراہم کیے ہیں یہ تمام نعمتیں بھی آپ کے کون سے نیک عمل کے عوض اور بدلے میں عطا فرمایا ہے اس طرح بے شمار نعمتیں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے احسان محض ہیں اور بدون نے کسی سابقہ نیک عمل کے ہمیں عطا فرمایا ہے لہٰذ بندے مومن کو چاہے ان مقدس دعی کلمات کی معنی و مفہوم اور حقیقت کو درک کرتے ہوئے کمال حجیزی اور خلوص سے پڑھیں تاکہ وعدہ الٰہی کہ ان شکر تم لاز دن کم یعنی کیا اگر تم ہمارے نعمتوں کا شکر کرتے رہیں تو ہم ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے ہمارے حق میں پورا ہوتے رہیں تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پوری عقیدت کے ساتھ ہاں جن کے معنی کو بہتر سے بہتر درخت کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان دعاؤں کو کرتے رہنے کا ہم سب کو تمام مومنات کو توفیق عطا فرما آمین عاربلان